تأمرون بالمعروف وتنهون عن انكر وتؤمنون بالله واپس آ گئے اعتقاد کی مدت کو پوری کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے تھے وادی میں تھے کہ آپ کو ایک آواز سنائی دی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر مبارک آسمان کی طرف اٹھائی تو وہی فرشتہ نظر آیا جو فرشتہ آپ کو غالبا میں ملا تھا ملا تھا عالم یہ تھا کہ جب پرشتہ جیسے غائب ہوتا ہے میں گھر پر آیا تو سخت پریشانی کا عالم تھا پسینے چھوٹ رہے تھے میں نے کہا کہ زم میں لونی زم میں لونی دستی دست رونی مجھے چادر اڑاؤ مجھے چادر اڑاؤ مجھے چادر وسلم چادر اوڑھ کر کے لیتے ہی تھے کی اللہ تبارک تعالی کی طرف سے وہی آتی ہے یا مدستر یوحل مدستر کمبھ کمبھ کمب عنظیر تَنَكَّم تَنَكَّم بِالوَفِيَ هَذَا كَمْ نُوحِي زَمَان وَمَا تَمُن تَسْتَغِيرُ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله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 وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي الصدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي من لسانی يفقه قولی عزیز ساتھیو پچھلے درس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا وہ دور آپ کے سامنے رکھا گیا تھا جو نبوت کے بعد اور نبوت سے پہلے کا گویا اسے سنگم کہہ لیجئے عالم بردہ کہہ لیجیے بات یہاں تک ہماری اور آپ کی پہنچی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی بار آپ کے اوپر وحی کا نزول ہوا آپ نے اپنا ماجرہ حضرت خدیجہ سے جا کر کے بتایا حضرت خدیجہ آپ کو حضرت ورقہ ابن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر کے گئیں انہوں نے آپ کو تسلی دیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر غار خیرا واپس آ گئے تاکہ اعتقاف کی مدت کو پوری کریں احتکاف کی مدت کو پوری کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے تھے وادی میں تھے کہ آپ کو ایک آواز سنائی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے دیکھا کوئی نہیں دکھائی دے رہا ہے دائیں دیکھا کوئی نہیں دکھائی دے رہا ہے بائیں دیکھا کوئی نہیں دکھائی دے رہا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر مبارک آسمان کی طرف اٹھائی تو وہی فرشتہ نظر آیا جو فرشتہ آپ کو غار خیرہ میں ملا تھا کی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاصی گھبراہٹ تکلیف الجھن اور پریشانی یا خطرہ محسوس ہوا تھا اس لیے اس بار بھی آپ نے جب فرشتے کو دیکھا تو آپ گھبرا گئے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں زمین سے چمٹ گیا بیٹھ گیا اور فرشتے نے مجھے یا رسول اللہ کہہ کر کے پکارا لیکن میری گھبراہٹ کا عالم یہ تھا کہ جب فرشتہ جیسے غائب ہوتا ہے میں گھر پر آیا تو سخت پریشانی کا عالم تھا پسینے چھوٹ رہے تھے میں نے کہا کہ زم میں زم میں لونی دس مجھے چادر اڑاؤ مجھے چادر اڑاؤ مجھے چادر اڑاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر کے لیٹے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وحی آتی ہے یا اوہل المدثر قم فانذر اے چادر کے اوڑھنے والے اب چادر اوڑھ کر کے لیٹنے کا وقت ختم ہو گیا اب سونے کی زندگی کو تج دیئے آپ اب آپ کھڑے ہو جائیے اور اتنے دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جس کام کے لیے تیار ہو رہا کیا کیا کر رہا ہے اس کام کے انجام دینے کے لیے آپ میدان میں آ جائیے کم فنزر کھڑے ہوں اور لوگوں کو متنبہ کریں ڈرائیں لوگوں کو سمجھائیں ربک فکبر اور سب سے اہم کام آپ کا جو یہ ہونا چاہیے کی دنیا میں جتنے لوگ بڑے بنے ہوئے ہیں جتنے لوگوں کی بڑائی کے گن گائے جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں بڑائی میں بڑا صرف کون ہے وہ آپ کا رب ہے ساتھی اور غور کریں تو یہ جملہ اتنا عظیم ہے کہ اس کو اتنی اہمیت حاصل ہے کی آپ کی نماز کی ابتدا ہی یہیں سے ہوتی ہے کس چیز سے اور اب سے یعنی اللہ ہو اکبر یہیں سے آپ کی نماز کی اور ذرا غور کریں اس کلمے کی میں یہ خارجی بات سیرت نبی سے الگ ہو کر کے آ گئے رہی ہے میں ایسی باتیں نہیں چھڑنا چاہتا لیکن ذہن میں آ ہے کہ ذرا دیکھیں کہ اللہ کی بڑائی کا یہ اہتمام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں سفر میں جاتے رہتے تھے اگر کسی اونچی جگہ پر آپ کو چڑھنا ہوتا تھا تو آپ کیا فرماتے تھے جی اللہ اکبر ہے کہ یہ پہاڑ دیکھنے میں اگرچہ بہت بڑا اور اونچا لگ رہا ہے لیکن اس سے بھی بڑی اور اونچی کوئی ذات ہے وہ کون ہے اللہ اکبر تو رب بکف اکبر فطہر اپنے کپڑے کو اپنے ظاہر اور باطل کو پاک اور صاف کیجیے ورجفہ حجر جتنے باطل معبود ہیں خواہ بادشاہ کی شکل میں ہوں پیروں اور فقیروں کی شکل میں ہوں درویشوں اور راہبوں کی شکل میں ہوں عالموں مفتیوں کی شکل میں ہوں کسی بھی شکل میں ہیں فہجر ان کو آپ تجدی دیئے چھوڑ دیجئے ولا تمن تستکثر اور آپ کی زندگی کا مقصد دنیا حاصل کرنا نہیں ہے دنیا کمانا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کچھ یا آپ کسی کو کچھ دیں تو اس سے زیادہ لینے کی امید رکھیں آپ لوگوں کو دعوت دیں تو آپ لوگوں سے اچھے کی بھلے کی ہر جگہ امید رکھے نہیں یہ سارا کام آپ کس کے لیے کیجئے اللہ تبارک و تعالی کے لیے اللہ رب العزت کو رادی کرنے کے لیے اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ کام بڑا بھاری ہے بڑا مشکل ہے بڑے دل گردے کا کام ہے بھی تو آپ کے سینے کو جاگ کر کے اس میں سے جو کمزوری کا سبب بننے والی چیزیں ہیں شیطان کا وسوسہ بننے والی چیزیں ہیں ان کو نکال کر کے زمزم کے پانی سے آپ کے سینے کو آپ کے دل کو دھولا گیا ہے لہذا فسبر آپ جو کام کر رہے ہیں اس سلسلے میں جو رکاوٹیں آئیں جو پریشانیاں آئیں جل مشکلات کا سامنا کرنا پڑے اب آپ کو بیٹھنا نہیں ہے آپ کو صبر سے کام لینا ہے اسی لیے علماء کہتے ہیں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے ہم نے شاید اس کا ترجمہ بھی نوٹ کر لیا ہے امام ابن کثیر لکھتے ہیں پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کی ذمہ داری کا بوجھ لے کر کے بڑی مستعدی کے ساتھ کھڑے ہو گئے اس آیت کے نادل ہونے کے بعد اور کمر کس کر تیار ہو گئے چنانچہ قریب و بعید آزاد و غلام ہر ایک کو دین کی دعوت دی لوگ جو لوگ صاحب عقل و فہم اور نیک بخت تھے انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا اور جو لوگ متکبر ضدی قسم کے تھے انہوں نے آپ کی مخالفت کی تو ساتھیوں میں عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کا اس طریقے سے نزول ہوا میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کے سامنے جو آپ کی سیرت ہی سے متعلق، آپ لوگوں کے سامنے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی سے متعلق ہے چند باتیں اس سلسلے میں رکھ دوں کہ وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا کرتی تھی اس لیے کہ آپ لوگ ابھی سنے ہیں دیکھے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر پریشان ہو گئے حت کی آپ سرسلم نے حضرت خدیجہ سے یہاں تک فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے سنا ہے نا آپ لوگوں نے مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے آخر کیوں وہی اللہ کی نعمت ہے وہی اللہ کی دین ہے لیکن اس قدر خطرہ کیوں ساتھیوں دنیا کے لحاظ سے بھی دیکھیں بسا اوقات کوئی چیز انسان کو بڑی محبوب ہوتی ہے لیکن اس کے حاصل کرنے میں کس قدر پریشانی اٹھانی پڑتی ہے گساخی معاف اگر میری زبان سے کوئی ایسی مثال ادا ہو رہی ہے جو غیر مناسب ہے تو دور اور نزدیک بیٹھ کر سننے والے لوگوں سے معذرت ہے ایک بچے کی پیدائش کے وقت والدہ کس طرح تکلیف ہوتی ہے بلکہ حمل کی مدت سے اسے کتنی پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں وہ وہی جانتی ہے حمل تھو ماں خاری صاحب کُرہ ہو کرا ہے کہ نہیں ہے لیکن اس بچے کی آمد پر ماں کو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں خوشی ہوتی اسے خوشی لاز... حاصل ہوتی نہیں حاصل... خوشی... خوشی نہیں حاصل ہوتی تو یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف تھی اس کے بعد جو چیز ملنے والی ہے وہ آپ کے لیے بڑی خوشی نہیں تھی پوری دنیا کے لیے وہ خوشی کا سبب ہے تو آپ کے سامنے یہ عرض کر دوں کہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتی تھی تو اس کی کیا شکلیں ہوا کرتی تھی نے اس کی چھ سات شکلیں قرآن اور حدیث پر نظر رکھ کر کے بتلائی ہیں اور لکھی ہیں عام سیرت نگاروں کے ہاں آپ یہ چیز پائیں گے اور میری معلومات تک سب سے بہترین انداز میں اور اچھی تفصیل کے ساتھ جتنے ذکر کیا ہے وہ امام القیم رحم اللہ اپنی کتاب زاد الماعاد خیر خیرل اعباد جس کتاب جیسی کوئی کتاب سیرت پر آج تک نہ لکھی گئی ہے نہ اس سے پہلے کوئی کتاب لکھی گئی تھی زاد المعاد فیحد خیر العباد اس کتاب کے اندر امام نے کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آنے کی مختلف کیفیات ہوا کرتی ایک کیفیت تو جو سب سے آسان تھی وہ خواب کی تھی وہ خواب کی تھی جس سے آپ کی نبوت کے آثار ظاہر ہونا شروع ہوئے تھے اس لیے کہ انبیاء علیہ مسلاۃ وسلام کو بسا اوقات وہی خواب میں آیا کرتی ہے دوسرا دوسری صورت جو اسی طریقے سے آسان تھی لیکن کبھی کبھی وہ صورت بڑی پریشانی کی بن جایا کرتی تھی ساتھیو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو انا سنولخی علی کا کولن کہا کیا فرمائے انا سنولی علی کا کولن ہم آپ کے اوپر ایک بھاری بات نازر کرنے والے ہیں علماء کہتے ہیں قول سقیرہ کا معنی دو ہے وہ چیز نزول کے لحاظ سے بھی بھاری ہے اور عمل کے لحاظ سے بھی بھاری ہے انا سنول علی کے قولن سکیلا اسی لیے مسند احمد کے اندر ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کیا جب وہی آتی ہے تو آپ اسے محسوس کرتے ہیں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وحی آ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں اس کو سنتا بھی ہوں پھر خود خاموش رہے اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ بسا اوقات میرے اوپر وہی آئی ہے تو مجھے اتنی تکلیف محسوس ہوئی ہے میں سمجھ رہا تھا کہ میری روح نکل جائے گی اس کے ساتھ میری جان اس کے ساتھ, ساتھ نکل جائے گی تو وہ یہ عرض میں کر رہا تھا کہ پہلا طریقہ کیا ہے وہی آنے کا خواب دوسرا طریقہ یہ ہے کہتے جبریل امین علیہ سلاد والسلام آپ کے دل میں کوئی بات ڈال دیا کرتے تھے نزل ابھیر روح الامین على قلبك من منظرین وہ حدیث جو مسترکھا کی مغیرہ میں ہے اور آپ لوگ بار بار وہ سنتے آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشادیا ان روح القدس سی نف صفی روح القدس نے میرے دل میں ابھی ابھی یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی بھی انسان اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جائے گا یہاں تک اپنی روزی پوری کر لے تیسرا طریقہ وہی یہ تھا کہ فرشتہ آدمی کی شکل میں آیا کرتا تھا اور عام طور پر فرشتہ ایک صحابی تھے دحیہ بھی عام طور پر ان کی شکل میں آیا کرتا تھا اور بسا اوقات اس حالت میں فرشتے کو صحاب کرام بھی دیکھا کرتے تھے صحاب کرام بھی دیکھ لیا کرتے تھے جیسا کہ حدیث جبرائیل بڑی مشہور ہے آپ لوگوں نے سنا ہے ایک انسان کی شکل میں آیا اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اقبال جبرائیل تشریف لے آئے اور حضرت عائشہ دور سے دیکھ رہی تھی تو حضرت عائشہ نے جب آپ سے ذکر کیا تو آپ نے کہا کیا تم نے دیکھا ہے ان کو دیکھا ہے تم نے کہا کہ ہاں کہا کہ وہ جبرائیل ہے اور تمہیں سلام کہہ رہے ہیں وہ جبرائیل ہے اور تمہیں سلام کہہ رہے ہیں تو حضرت جبرائیل عیل بسا اوقات کیا ہے فرشتے کی شکل میں آتے تھے اور عام انسانوں کے طریقے سے گفتگو کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے مشکل طریقہ ہوا کا تھا سب سے بھاری تھا وہ تھا گھنٹی کے ٹنٹنانے کی آواز شروع ہوتی تھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ محسوس کرتے تھے کہ گھنٹی کے ٹنٹنانے کی آواز آپ کے کان میں پڑ رہی ہے اور پھر آپ پر ایک کیفیت داری ہوتی تھی گویا آپ اس دنیا سے غائب ہیں اور آپ کا تعلق مل آلہ سے جڑا ہوا ہے ساتھیوں یہ صورت کبھی کبھار اس قدر سخت ہوا کرتی تھی سخت سردی کے زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ آ جایا کرتا تھا ایک راوی حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں صحیح مسلم شریف میں ان کی روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نادر ہوتی تھی تو کرب علی اللہ کے رسول اس وجہ سے پریشان ہو جایا کرتے تھے وہ ترب اور آپ کا چہرہ بدل جایا کرتا آپ کا چہرہ یعنی آپ کے چہرے پر گویا گھبراہٹ تاری ہو جایا کرتی تھی اسی لیے ایک بار حارف اپنے حشام ایک صحابی ہے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر وہی کس طرح سے آتی ہے تو آپ نے فرمایا یہ اتینی جرس وہ اور یہ میرے اوپر گھنٹی کے ٹنٹرانے کی صورت ہوا کرتی تھی اور وہ میرے اوپر بڑی سخت ہوتی تھی ساتھ کی وہ بسا اوقات یہ اس قدر بھاری پن ودن آپ کا ہو جایا کرتا تھا کہ جس اونٹنی پر آپ سوار رہا کرتے تھے وہ اونٹنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ نہیں اٹھا پاتی تھی وہ اونٹنی بھی آپ کا بوجھ نہیں اٹھا پاتی تھی چنانچہ ایک بار ایسا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے سے نیچے اتر آئے اس لیے کہ قریب تھا کہ اوٹنی گر جائے بلکہ ایک صحابی ہیں زید ابن ثابت وہ کاتب وحی تھے کہا کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی نازل ہوئی اور آپ کا سر میرے پاؤں میری ران پر تھا مجھے ایسا محسوس ہوا ایسا محسوس ہوا میرے ران چور چورے ٹکڑے, ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی اتنا بھاری پن ہوتا تھا اس کے تو یہ جو طریقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے سخت ہوا کرتا تھا اور آپ لوگوں نے حضرت عائشہ تو مت لگانے کا واقعہ سنا ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بکر صدیق بھی تھے حضرت عائشہ کے والدہ بھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ باتیں کر رہے تھے حضرت عائشہ پر بڑی ناراض ہوئی اس وقت تھے. چونکہ آسرتم نے کہا کہ اے عائشہ اگر تم سے غلطی ہو گئی تو انسان سے غلطی ہوتی ہے تم توبہ کرو اور اگر نہیں تو ایسا حضرت عائشہ بیان فرماتی مجھے بڑا غصہ یہ لگا کہ اللہ کے رسول بھی میرے بارے میں شبہ کر رہے کہا ابھی آپ اسی مجلس میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کی کیفیت تاریخ ہو گئی یہاں تک کہ ہم نے آپ کے اوپر ایک کپڑا ڈال دیا حضرت وقت دیکھنے دی. اور کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی ختم ہوئی ہے تو آپ اپنے چہرے کو اٹھائے تو کیا میں دیکھ رہی تھی کہ آپ کی پیشانی کے اوپر پسینے دکھائی دے رہے تو یہ جو کیفیت وہی کو ہوتی تھی اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہاں مجھے اپنی جان کا خطرہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے اور بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی جو ہوئی ہے وہ یہ کیفیت تھی کہ آپ نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا ہے اور ایسا صرف دو بار ہوا ہے کہ چھ سو پر تھے ان کے اور ہر پر سے موتیاں جھڑ رہی تھی اور آپ کو اس میں دکھائی دیے ہیں تو حضرت جبرائیل کی کتنا وساح تھی کتنے بڑے تھے وہ کی ان کی وجہ سے پوری فضا آپ کو بھری ہوئی نظر آئی ہے ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بار آپ کے ساتھ ہوا ہے ایک بار آپ زمین پڑھتے تھے اور ایک بار جب آپ میراج پر تشریف لے گئے جیسا کہ اس کا ذکر ہے آئے گا اور آخری بات کہہ کے اس سلسلے میں میں یہ سلسلہ ختم کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بسا اوقات وہی آئی ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے آپ ہم کلام ہوئے اللہ تعالی سے ہم کلام ہوئے اللہ تبارک و اتالا اگر دیکھا جائے تو تین نبیوں کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و اطالعہ ان سے ہم کلام ہوا ہے میں ابھی نہیں بتاؤں گا آخری درس میں آپ لوگ سوچئے کہ وہ تین نبی کون کون سے وہ تین نبی اور ہو سکتے ہیں لیکن نسوس میں جن کے بارے میں بالکل صراحت کے ساتھ واضح اور ظاہر ہے یا اللہ کے رسول سلم سراہد کی ہے وہ تین نبی ہیں وہ آپ لوگ سوچیں دیکھیں کہ درس کے آخر میں کون اسے بتا پاتا ہے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کہ یہ کیفیت ہوا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ساتھی ہو جب سورے سور المدثر نادر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی تبلیغ کا حکم دے دیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کے لیے تیار ہو گئے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی تبلیغ کا حکم تھا لیکن جماعت پورے مجمے میں لوگوں کی بھیڑوں میں جا کر کے گلی اور کوچوں میں جا کر کے دین کے اعلان کا تبلیغ ابھی تک حکم نہیں ہوا تھا اس لیے کسی بھی چیز کے لیے بڑے کام کے لیے اس کے لیے اولن دیکھنا پڑتا ہے کہ ماحول کیسا ہے راستے کیسے ہموار ہو سکتے ہیں اگر ایک بار کوئی چیز شروع ہو جائے تو فوراً اس کی مخالفت شروع ہو جائے گی اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کی ابتدا تو کریں لیکن پسے پردہ ہونا جائے پس پردہ ہونا چاہیے پس پردہ کا یہ معنی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے بعد صحابہ اپنے دین کا اظہار نہیں کرتے تھے یہ بات نہیں ہے نہیں آپ اپنے دین کا اظہار کرتے تھے دین کا اظہار کرتے تھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صادم نے ابھی بخاص اور دوسرے باد صحابہ دین کا اظہار کرتے تھے لیکن کسی کو دعوت دینے کے لیے یہ دیکھتے تھے کہ آیا اس کو دعوت دی جائے تو یہ میری دعوت قبول کرے گا بھی قبول نہیں کرے گا اس لیے ایسا انتخاب کیا جاتا تھا کہ کس کو دعوت دی جائے کون ہے مناسب آدمی جو میری باتوں کو مان لے گا ہر آدمی سمجھتا ہے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ ہاں بھائی اس سے کہیں گے تو یہ میری باتیں میرے اوپر اس, اس کے اوپر میرا اعتماد ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی رہا یہ مدت ساتھیوں اللہ بہتر جانتا ہے لیکن روایات سے پتا چلتا ہے کہ تین سال یا چار سال رہا ہے کتنا تین سال یا چار سال رہا ہے کوئی صحیح روایت حالانکہ تعجب ہے کہ ہر سیرت نگار یہ لکھتا رہا ہے کہ تین سال تین سال اور بعد لوگوں نے اس کے اوپر بعض احکام کی بنیاد بھی رکھ لی ہے جبکہ کسی بھی صحیح روایت سے اس کا پتہ نہیں چلتا یہ تو معلوم ہے کہ پسے پردہ اور خفیہ طور پر دعوت کا مرحلہ رہا ہے لیکن سال رہا ہے دو سال تین سال چار سال اللہ بہتر جانتا ہے لیکن بعض سیرت نگاروں نے تین سال بتایا ہے اور بعض سیرت نگاروں نے چار سال بتایا ہے اس مدت میں جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان کی تعداد ساٹھ یا اس سے کچھ کم زیادہ ہے اس مدت میں کتنے تین سال رہی ہوئے چار سال کتنے لوگ مسلمان ہوئے ساٹھ یا اس سے کچھ کم زیادہ ہے امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سیر و عالم نوبلا میں باون یا اکیاون لوگوں کے نام درج کیے جو اس مدت میں اسلام قبول کیے اب اس سلسلے میں تھوڑی سی تفسیر آپ یہ رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اہل خانہ ایمان لے آئے اور ظاہر بات ہے ان کو کوئی بڑی دعوت دینے کی ضرورت نہیں تھی دعوت دینے کی بڑی ضرورت نہیں تھی آپ کی بیوی بی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا تھی انہوں نے تو پہلے ہی آپ سے کہہ دیا کہ آپ پریشان نہ ہوئیے اللہ تعالی آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا آپ کی بیٹیاں جو اس وقت اس لائق تھیں جیسے حضرت زینب ہے حضرت رقیہ ہیں ام کلثوم ہے اسے فاطمہ بھی بڑی چھوٹی رہی ہوں گی رضی اللہ تعالیٰ انہ اجمعین بھی چھوٹی رہی ہوں گی اور آپ کے زیر سایہ رہنے والے حضرت زید ابن حارثہ اور رت علی ابن ابی طالب تھے البتہ جس شخص کے بارے میں سراہت ہے اور علمائی اہل سنت و جماعت میں سے بہت لوگوں نے سراحت کیا ہے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے رہتے وہ بغیر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو اس لیے کہ آپ کا تعلق رہتے وہ بغیر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو سے بڑا گہرا تھا اور آپ جانتے ہیں کہ بسا اوقات انسان اپنے کسی خاص قریبی دوست سے بعض اہم باتیں وہ ظاہر کرتا ہے جو اپنے دوستوں سے بھی خاص طور پر وہ بات جو عام لوگوں کے تعلق سے رہتی ہے جو بات کیا عام لوگوں میں تعلق سے رہا کرتی ہے اپنی ذاتی پرس... پرسنل بات کا معاملہ نہیں ہے پرسنل بات جتنا اپنے بیوی سے آدمی ذکر تھا کسی اور سے ذکر ہے؟ نہیں کرتا لیکن بحری معاملات کا جو تعلق رہتا ہے بسا اوقات اپنے دوست اور ساتھی سے وہ باتیں ذکر کرتا ہے جو اوروں سے نہیں ذکر کرتا اور بعد حدیثوں سے پتا چلتا بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایون کی ایک دو نہیں کئی حدیثوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکر صدیق آپ ایمان لانے وغیرہ میں ایک بار حضرت, صدیق کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ, معاملات, کچھ اختلاف ہو گیا تو حضرت صدیق آ... تشریف آ... پاس آئے اور معذرت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے ناراض ہوئے اور آپ نے کہا کہ میں جو دل جو پیغام لے کر کے آیا ابو بکر نے کہا کہ آپ, تم نہیں آپ نے تم سب لوگ جو کہا تم جھوٹ بول رہے ہو تم غلط کہہ رہے ہو لیکن ابو بکر ہیں کہ انہوں نے کوئی ججک محسوس نہیں کی اور جیسے ہی میری زبان سے نکل رہا ہے تو میری زبان سے لپک لیا اور کہا کہ آپ سچے نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایمان لانے والے عمر صدیق ہیں یا یہ ترتیب جو علماء نے رکھی ہے بڑی بہترین ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے آپ پر ایمان کون لے آئی ہے حضرت خدیجہ مردوں میں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہو اور غلاموں میں حضرت زید نے حارثہ زید نے حارثہ لیکن اگر ایک بات پر غور کریں ان میں سے دو کی ذات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی میں جو فائدہ ہوا ہے کسی اور سے نہیں ہوا ہے ایک تو حضرت خدی رضی اللہ تعالی انہا داخلی امور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدد انہوں نے کی ہے دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے اور خارجی امور میں آپ کی جو مدد وغیرہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے کسی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمرہ تک آپ کو یہ احساس تھا آپ بیان فرماتے تھے کہ دنیا میں جتنے لوگوں نے میرے ساتھ کچھ کیا ہے اس کا بدلہ ہم نے چکا دیا ہے دنیا میں کن؟ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ میں نہیں چکا سکا ان کا بدلہ اللہ تبارک وطال ہی دینے والا ہے واللہ یہیں سے سوچیے اس قوم کی اس جماعت کی کس قدر بدبختی ہے قدر ان کی نحوست ہے جو حضرت پر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو جیسے لوگوں کو گالیاں اور برا بھلا کہا کرتے ہیں خیر یہ بات کی بات ہے تمہیں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے سب سے پہلے ای مال ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہیں اور ساتھیوں ایمان ہی نہیں لے آئے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے ایمان لانے کے بعد اپنی جان اور اپنا مال سارا کا سارا وقف کر دیا کس کے لیے اسلام کے لیے وقف کر دیا ہے صاحب ثروت تھے مالدار تھے رت و صدیق رضی اللہ تعالیٰ تاجر تھے غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرتے تھے اور بات دوسری طرف نہ جائے آپ ذرا غور کریں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا تھا کہ آپ سچ بولتے ہیں غریبوں کی مدد کرتے ہیں یتیموں بیواؤں کا بوجھ اٹھاتے ہیں یہ ساری ان کی تعریف کی دن نہیں تعریف کی تھی ہر جب ہجرت پر جانے لگے آپ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ہجرت پر جب جانا چاہے تو ابن الدگنا راستے میں آپ سے ملا کہا کہاں جا رہے ہو کہا کہ مکہ کے لوگوں نے مجھے اللہ کے دین پر عمل کرنا ہم کرنے نہیں دیتے مکہ کے لوگ لہذا میں اللہ کی زمین میں کہیں جا کر کے اللہ کے دین پر عمل کرتا ہوں تو ابن الدگنا نے کیا کہا تھا کہا آپ جیسا آدمی کسی شہر سے نکالا جائے تو یہ شہر والوں کی بد ہے اور پوری وہی صفاتیں بیان کی حضرت اب صدیق کی جو حضرت خدیجہ نے اللہ کے رسول کی بیان کی تھی غریبوں کی مدد کرنا مسکینوں اور بیواؤں کی خبر گیری کرنا مصیبت اور پریشانی کے وقت میں لوگوں کی مدد کرنا اور سچ بولنا ذرا آپ غور کریں گے تو جو صفاتیں اللہ تبارک اللہ فضری طور پر اللہ کے رسول سے پائی جاتی تھی وہی سفاتیں حضرت عمر صدیق کے اندر بھی موجود تھیں تعجب نہیں کہ پہلے ایمان لے آئے نہیں تعجب اور یہ ہے کہ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میری گھڑی کہاں ہے حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لانے کے بعد اپنی ساری زندگی دین کے لیے وقف کر دی بلکہ آپ تعجب کریں گے کہ جو لوگ پسے پردہ دعوت کے اندر ایمان قبول کیے ہیں ان میں زیادہ تر لوگ حضرت عبر صدیق کی دعوت پر ایمان لے آئے ہیں حضرت عبر صدیق کی خصوصاً آشرا مبشرہ میں سے جو لوگ تھے حضرت عبر صدیق سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے ابھی پسے پردہ دعوت کا معاملہ تھا ان کے سامنے پیش کیا وہ مسلمان ہو گئے حضرت عبدالرحمان ابن عوف کے پاس گئے ان کے اوپر دعوت پیش کی وہ مسلمان ہو گئے حضرت طلحہ کے پاس گئے ان کے سامنے دعوت پیش کی وہ مسلمان ہو گئے حضرت ابی بکاس کے اوپر دعوت پیش کی وہ مسلمان ہو گئے عبد الرحمان ابن عوف کے اوپر دعوت پیش کی وہ مسلمان ہو گئے مس ابن عمر کے اوپر دعوت پیش کی وہ مسلمان ہو گئے یہ سارے کے سارے لوگ کس سے مسلمان ہوئے ہیں حضرت ابر صدیق رضی اللہ تعالی۔ انہوں کی دعوت پر مسلمان ہوئے ہیں اور آگے سیرت کے درمیان بیان آتا رہے گا کہ کس طریقے سے حضرت عبر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اپنے جان اور مال سے کی تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ حضرت عبر صدیق مسلمان ہوئے اور دعوت کا کام کرنا شروع کر دیا اور ان کی دعوت سے لوگ اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے اور ابھی جن کا ہم نے نام لیا بن عمیر کے علاوہ وہ پانچ یا چھ آدمی وہ تھے جنہیں عشرہ مبشرہ میں جن کا شمار ہے کہ دنیا ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جنت کی خوشخبری دے دی تھی وہ سارے لوگ مسلمان ہوئے حضرت او بغر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خرانہ بھی مسلمان ہو گیا حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہے جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہے اپنے باپ ماں باپ کو ہم نے دین اسلام پر اپنے گھر کو ہم نے دین اسلام کے اوپر پایا ہے تو حرد کرنے کا مقصد اس مرحلے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادرا ایک چیز اور غور کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرحلے میں صرف اپنے خاندان کے لوگوں کو دعوت نہیں دی ہے نہیں نہیں جس کے اندر آپ نے یہ خوبی سمجھی یاتو بکر نے یہ خوبی سمجھی کہ اس کے سامنے اسلام پیش کیا جائے گا تو وہ مسلمان ہو جائے گا وہ چاہے قریش سے تعلق رکھتا ہو یا قریش کے باہر کھائے بنو ہاشم سے ہو یا بنو ہاشم سے الگ ہو مثال کے طور ہے تو ابر صدیق بنو تیب کے تھے قریشی ہی حضرت عبد الرحمان حتح سات زہری تھے زہری تھے تو اس طریقے سے جو لوگ اسلام قبول کیے ہیں وہ کسی ایک مذہب یا اے اے اے ایک خاندان یا ایک قبیلے کے نہیں تھے بلکہ اسلام قبول کرنے میں اسی مرحلہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ تھے جو قبیلے حدیل سے تعلق رکھتے تھے جس خاندان کی آپ وسلم کی رضائی ماں حضرت حلیمہ سادیا تھی وہ اپنا قصہ بیان کرتے ہیں کہ مسند احمد میں ہے کہ میں ایسے چہتا جوان یعنی وہ جو ابھی کے مرحلے میں قدم رکھ رہا ہے چودہ سال پندرہ سال تھا اور میں مکے کے اندر عقبہ ابن معاید کی بکریاں چلایا کرتا تھا عقبہ ابن کی بکریاں چلایا کرتا تھا تو ایک بار ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدیق یہ دونوں اپنی قوم سے چھپ کر کے نکلے تھے کہیں جا رہے تھے چھپ کر کے نکلے اور کہیں جا رہے تھے جب میرے سام پاس پہنچے تو حضط او بکر نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی بکری ہے جس کا کوئی دودھ ہے اس کا دودھ ہمیں پینے کو ملے حضرت عبد اللہ مسعود نے کہا کہ دودھ والی بکریاں تو ہیں لیکن یہ میری اپنی بکریاں نہیں ہے دیکھیے جہالت شرک پر لیکن امانت داری پائی جاتی تھی کیا کہا کہ یہ میری بکریاں نہیں ہے میں دوسرے کی بکریاں چرا رہا ہوں میں کسی بکری کا دودھ آپ کو کیسے دے سکتا ہوں آپ خاموش ہو گئے پھر حضرت آپ کیا کوئی ایسی بکری ہے تمہارے پاس کہ جس کے اوپر نر بکرا ابھی اسے جوڑا نہ کھلایا ہو کوئی ایسی بکری ہے کہا کہ ہاں ایسی بکری تو ہے جدا کا لفظ آیا ہوا ہے عام طور چھ مہینے سات مہینے جو بکری کا بچہ بھیڑ کا خاتو بکرا ہو, ہوا کرتا ہے وہ تھا کہا کہ ہے کہا اسے لے آؤ حضرت ابن المسد کہتے کہ ہم نے پیش کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے, تھن کے پاس بیٹھ گئے آپ وسلم کچھ پڑھ کر کے اس پر دم کیا کہا میرے دیکھتے ہی دیکھتے کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے تھن دودھ سے بھر آئے حضرت رجوع کوئی برتن نہیں تھا ایک پتھر لے آئے جس میں تھوڑا سا گہرا پن تھا اسے صاف کیا اس میں دودھ دہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا حضرت ابر صدیق نے دودھ پیا اور حضرت ابد المسود رضی اللہ تعالی تعالیٰ انہیں بھی دودھ پلائے دودھ پلانے کے بعد یہ ماجرا حضرت میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ پہلی چیز بار یہ چیزیں دکھائی دے رہی یہ ماجرا میرے سامنے آ رہا ہے پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ وسلم نے اس تھن پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا اخلسی سکھ جا جیسے پہلے تھی ویسے پھر ہو جا کہا کہ پھر وہ تھن ویسے ہی برابر ہو گیا اس کے بعد ہم نے کہا کہ یہ بتائیے کہ جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں اچھا کلام وہ مجھے بھی سکھلا دیجئے آپ جو چیز پڑھ رہے ہیں وہ مجھے بھی سکھلا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اپنی دعوت پیش کی اور وہ مسلمان ہو گئے وہ مسلمان ہو گئے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے ہم نے ستر صورتیں یاد کی ہیں کتنا ستر صورتیں یاد کی ہیں جو میرے ساتھ کوئی اور نہیں تھا میں اکیلے آپ پاس بیٹھ کر کے پڑھا کرتا تھا تو عرض کرنے کا مقصد اس درمیان میں کچھ ایسے لوگ بھی مسلمان ہوئے جو کیا تھے اچھا ایک بات میرے ذہن سے نکل گئی ہوں, میں آپ کے سامنے رکھ دوں اور لیکن مجھے یاد نہیں ہے کسی سیرت نگار نے یہ بات لکھی ہے اگر میرا اپنا اندازہ صحیح ہے تو ٹھیک یہی ایام تھے آپ کو نبوت مل چکی تھی آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو نبوت مل چکی تھی کہ آپ سبھا پہاڑی پر رہتے جبرائیل کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جبرائیل کے پاس ساتھ بیٹھے ہوئے تھے آسمان سے ایک فرشتہ آتا ہے اور آپ سے سلام کرتا ہے حیرت جبرائیل علیہ السلام اسلام نے کہا کہ یہ وہ فرشتہ ہے کہ جو آج سے پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں آیا ہے یہ وہ فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا ہے یہ فرشتہ آپ سے آ کر کے سلام کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا پیغام یہ پہنچا رہا ہے یہ بتائیے آپ نبی اور رسول اور اللہ کے عام بندے رہیں گے یا بادشاہ اور نبی رہیں گے اس لیے کہ اللہ تعالی کے جو انبیاء تھے ان میں کچھ صرف اللہ کے نبی اور رسول تھے اور کچھ بادشاہ بھی تھے اور نبی اور رسول بھی تھے مثال کے طور پر کون تھا جو بادشاہ بھی تھا اور نبی اور رسول بھی تھا جی بتائیں حضرت سلیمان اور ان کے والدا کیوں بھول گئے آپ حضرت داؤد علیہ السلات وسلام ہے نا یہ ملک بھی تھے بادشاہ بھی تھے اور نبیوں رسول بھی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس فرشتے نے کہا اللہ تبارک تعالی یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نبی و رسول ہی رہنا چاہتے ہیں یا کہ بادشاہ اور نبی و رسول بننا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور تھے سوچ رہے تھے جبرائیل کی طرف آپ نے دیکھا کہ آپ کیا مشورہ دے رہے ہیں تو جبرائیل نے کہا کہ تواضع تبادوں سے کام لیجئے کس سے کام لیجئے آپ تبادو سے کام لیجئے یعنی آپ نبی اور رسول اللہ کے بندے رہیے نبی اور رسول کے ساتھ ساتھ ملک اور بادشاہ نہ بنیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا گیا ابتدائی بوت میں جیسا کہ بعد رواج میں کوہ سبھا کے اوپر آپ تھے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں نبی اور رسول کے ساتھ بادشاہ بھی بننا چاہتے ہیں حاکم بھی بننا چاہتے ہیں جبکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہت کی حکومت کی بادشاہ نہ کہیے آپ نے حکومت کی لیکن ایک بادشاہ کے طریقے سے نہیں کہ بادشاہ کو جو عرش رہا کرتا ہے جیسے بات بادشاہ کے کچھ لوازمات ہے نا عرش چاہیے تخت چاہیے بیٹھنے کے لیے یہ آپ کے پاس نہیں تھا آپ زمین میں سویا کرتے تھے حتہ کی چٹائی کی تیلیوں کا نشان آپ کے جس مبارک پر پڑ جایا کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار انہیں دنوں میں دیا گیا تو خیر بات میں یہ کر رہا تھا کہ اس درمیان میں حضرت عبدالمسود اور بھی بہت سے لوگ مسلمان ہوئے البتہ مسلمان ہونے میں زیادہ تر بلکہ سارے لوگ کون تھے ایک چیز یہاں پر ذکر کر دیں کون سے لوگ تھے جی عام طور پر طور پر ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ وہ لوگ نیچے طبقے ذلیل لوگ تھے حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تعبیر صحیح نہیں ہے زلیل نیچے خاندان نیچے طبقہ یہ تعبیر صحیح نہیں ہے اور حافظ نے حجر رحمہ اللہ نے اس طرف اشارہ کیا ہے حجم نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ وہاں جو ہے زفا کلف ضائع ہوا ہے کمزور کا کیا ہے زفا کلف ضائع ہے اس سے کون سے لوگ مراد ہیں کہا یہ وہ لوگ مراد ہیں جن کے پاس یہ نہیں کہ خاندانی طور پر علمی طور پر ماحول کے طور پر وہ لوگ نیچے خاندان کے اور کمزور ہیں نہیں اعلی خاندان کے ہیں لیکن وہ سیدھے سادھے لوگ ان کو حکومت سے ان کو سردار بننے سے ان کو کرسی سے کوئی سروکار نہیں ہے سادھ سیدھے سادھے سے لوگ ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں اس میں زیادہ تر قریشی لوگ تھے پسے پردہ دعوت میں کتنے تھے قریشی بلکہ حافظ نے حجر نے کہا ہے غلاموں اور مجبوروں اور وہ لوگ جو کسی باہر کے باہر کے رہنے والے تھے آ کر کے قریش کی خلف کے اندر اور تیرے سایہ رہا کرتے تھے وہ ان ساٹھ میں سے مشکل سے تیرہ یا پندرہ تھے بس کتنے تھے تیرہ یا اس کے علاوہ باقی کون سے لوگ تھے بنو حاشم کے بنو طلب کے بنو زہرا کے جو خاص قریسی بلکہ قسع کے خاندان جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے خاندان سے تو زفا جو کہا گیا ہے اس کا یہ مانا نہیں ہے کہ یہ لوگ زلیل اور ان کا معاشرے میں کوئی وزن نہیں تھا اس ناحیے سے وہ ان کو ضعیف کہا گیا ہے کہ وہ جیسے ابو جہل تھا کیا یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں حضرت عبقر صدیق کا عبد الرحمان ابن عوف کا سادم ابن ابھی وقاص کا ابو جہل سے کم مقام نہیں تھا لیکن یہ لوگ سرداری اور ریاست نہیں چاہتے تھے وہ سرداری اور ریاست چاہتا تھا تو وہ لوگوں کو آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا زیادہ تر ایسے ہی لوگ تھے جو شریف النفس تھے جو شریف النفس تھے جنہیں دنیا ملے نہ ملے اس کی کوئی پرواہ ہم کو نہیں ہے ہمارے پاس جو ہے ہمیں ہم لوگوں کو دے دے رہے ہیں ہمیں اس کے بدلے کی کوئی امید نہیں ہے ایسے ہی لوگ سنجیدہ بلکہ آپ دوسرے سنجیدہ لوگ آپ کی دعوت نے زیادہ قبول کیے اگر اردو کی تعبیر میں میں اگر غلطی نہیں کر رہا ہوں سنجیدہ قسم کے لوگ شریف النسل جو لوگ تھے انہوں نے زیادہ تر آپ کی دعوت کو قبول کیا ہے ساتھیوں یہ مرحلہ کتنے دن تک رہا تین سال یا اس سے کم زیادہ رہا لیکن ایک بات یہاں پر اور ذکر کر دیں اس مرحلے میں اس مرحلے میں مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکاوٹ نہیں بنے جماعتی طور پر گروپ بندی کے طور پر آپ کے سامنے وہ لوگ رکاوٹ نہیں بنے کیوں اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان بھی نہیں کیا تھا نہ جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے انہیں زیادہ تنگ, تنگ کیا جاتا تھا اس لیے سمجھے کہ جیسے آہ آہ ان لوگوں سے پہلے نوفل ابن ابن تھے, تھے اس قسم کے لوگ تھے ویسے یہ بھی سادھو قسم کے لوگ ہیں راہب قسم کے لوگ ہیں مریں گے معاملہ ختم ہو جائے گا اور ہم اپنی چوتراہر پر باقی رہیں گے ہے نا؟ لیکن یہ جو مسلمان ہو رہے تھے انہیں ذہنی طور پر بسا اوقات تکلیف اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا اس لیے کہ اسلام کی راہ ساتھیو یہ کہہ دیجیے کہ کانٹوں پر اور نوکیلے پتھروں پر چل کر کے آگے بڑھتی ہے اسلام اللہ تبارو تعالی کا راستہ اللہ تعالی کا راستہ آزمائش اور لوگوں کی قربانیاں چاہتا ہے بعد لوگوں کو بعد مسلمانوں کو اس سلسلے میں بھی دشواریاں پیش آئی ہیں میں صرف ایک مثال دیتا ہوں ورنہ تاریخ میں کے بہت مثالیں ملے گی ایک مثال دیتا ہوں وہ صحابہ کرام جو ہے تو بکر کی دعوت پر مسلمان ہوئے تھے اس میں سادم ابی وقات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور ظاہر بات ہے یہ وہ صحابی ہیں کہ پوری سیرت نبوی پڑھ لے جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کے بارے میں کہا ہے فدا ہو ابھی و امی کہ میرے ماں باپ تم پر قربان جائیں تو صرف ایک صحابی ہے وہ. وہ کون ہے وہ کون ہے صاحب نے ابھی وہ اور کوئی دوسرا صحابی آپ کو نہیں ملے گا اس لیے فخر سے کہا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے اپنے ماں باپ کو قربان کرنا چاہا ہے ایک چیز دوسری بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کہا کرتے تھے یہ میرے مامو ہیں اس لیے بنو زہرہ سے خان جس خاندان سے آپ کی والدہ تھی اسی خاندان سے سادم نبی وقاص تھے یہ میرے مامو ہیں کوئی لا کر کے میرے مامو جیسا اپنا مامو دکھا دے کہ میرے مامو جیسا کسی کا مامو یہ سادم نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنی والدہ زمانے جاہلیت میں بھی اپنی والدہ کے نزدیک بڑے محبوب اور اپنی والدہ کی بڑی خدمت کرنے والے تھے اپنے والدہ کی بڑی خدمت کرنے والے تھے تو جب یہ مسلمان ہوئے اور ان کی والدہ کو معلوم ہوا صحیح مسلم شریف وغیرہ میں حدیث تفصیل کے ساتھ ہے میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں جب معلوم ہوا تو کہا کہ بیٹا یہ تو کون سا دین لے کر کے آیا ہے اسے چھوڑ دے اس میں کوئی خیر نہیں ہے امی جان یہ دین تو نہیں چھوٹے گا طرح دیکھیں عقل دیکھیں اس بوڑھی ماں کی کہا کہ اچھا یہ بتاؤ محمد اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے ہیں آیا تو کہتا نہیں ہے کہ اس دین میں ہے کہ سیلا رحمی کی جائے سیلا رحمی کی جائے یعنی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور میں تیری والدہ ہوں تو میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو اس بوڑھی نے کیا کیا بھوکھ ہڑتال شروع کر دی کیا, کیا؟ وہ ہڑتال شروع کر دی کہا کہ اگر تو اپنے دین سے نہیں فرتا ہے اپنے دن سے نہیں فرتا ہے تو جان لے کہ میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی اسی طریقے سے مر جاؤں گی اور تو زندگی بھر تجھے تانا دیں گے کہ اپنی ماں کو قتل کرنے والا ہے یہ اپنی ماں کو قتل کرنے والا ہے اللہ صاحب دیکھیں ذہنی طور پر کتنی بھاری سی چیز ہے یہ کتنی بھاری چیز ہے ایک دن گزر گیا ماں نے کچھ کھانا نہیں کھایا نہ پانی پیا دن گزر گیا رات گزر گئی ماں نے کھایا نہ پانی پیا حتیٰ کی وہ اور ان کے بھائی ماں کو گود میں لیتے اور زبردستی ماں کا منہ کھول کر کے پانی پلاتے لیکن بوڑھی بھی اتنی ردی تھی کہ اپنی بات پر اڑی رہی وہ کہا کہ تجھے دنیا میں لوگ تانا دیں گے کہ قاتل ام میں ہی اپنی ماں کا قاتل ہے اپنی ماں کو مارنے والا ہے اگر مجھ سے بھول نہیں تو صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ تین دن ایسے گزر گئے کیسے تین دن نہ حضرت سادی بنیا یو وکاس اپنا دین چھوڑنے کے لیے تیار ہیں اور نہ تو وہ بوڑھی کچھ کھانے اور پینے کے لیے تیار ہے آخر میں آ کر کے ساد بنیابی وکاس نے کیا فیصلہ سنایا کہا کہ اے میری ماں سن لے تیرے جسم کے اندر ابھی ایک جان ہے کہ نہیں ہے اگر تیرے جسم میں ایک ہزار جان بھی ہو اور ہر جان ایک ساتھ نہیں ایک ایک کر کے نکلے پھر بھی میں اپنے دین کو چھوڑنے والا نہیں ہوں تجھے کھانا ہے کھا نہیں کھانا ہے نہ کھا تو جب یہ دیکھا کہ اب میرا بیٹا اپنے دین سے پھرنے والا نہیں ہے تو کیا کیا کہ اس بوڑھی نے کھانا کھانا شروع کر دیا کھانا کھانا کھا کہ اب اس کے اوپر کوئی چال چلنے والی نہیں ہے ساتھ یوں جب یہ مرحلہ ختم ہوا ہے تین سال کا لیکن ایک بات یہاں پر اور میں ذکر کرتے چلوں تین سال جو یہ رہے ہیں ساتھیوں بڑی معذرت کے ساتھ سیرت نبوی جانتے ہیں کہ بہت طویل موضوع ہے اور بڑا دلچسپ بھی ہے لذیذ بوت حکایت طویل تر گفتن. لیکن ظاہر بات ہے کہ ہماری اور آپ کی جو مجلسیں مستقبل میں ہیں اگر ہر بات کو میں تفصیل کے ساتھ طول دے کر بیان کرتے چلوں تو اس کے لیے سالوں چاہیے لیکن خیر ایک بات ذکر کرتے چلے کہ پسے پردہ دعوت کا یہ معاملہ نہیں ہے جیسا کہ پہلے بھی ہم نے اشارہ کیا تھا کہ کی اللہ کے رسول اپنے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کا اظہار نہیں کرتے تھے نہیں آپ اپنے دین کا اظہار کرتے تھے ابو بکر اپنے دین کا اظہار کرتے تھے حضرت وکر اپنے دین کا اظہار کیا کرتے تھے البتہ کسی کو دعوت دینے کے لیے الل اعلان بازار میں کھڑے ہو کر کے تقریر کرنا شروع کر دیا گلی میں جو ملا اس کو کہنا شروع کر دیا حج کے موسم پر لوگوں کو سمجھانا شروع کیا ایسا نہیں تھا لیکن حضرت ابر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اب صدیق اور یہ سارے لوگ اپنے دین کو کلم کھل عمل کیا کرتے تھے بلکہ بسا اوقات آپ لوگوں کو جماعت سے نماز ہی پڑھایا کرتے تھے لیکن عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ مکے کی آبادی سے باہر جا کر کے مکہ کی آبادی سے باہر جا کر کے اس سلسلے کی دو باتیں میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا اور نہیں تو پھر انشاءاللہ شاء اللہ کھلم کھلا اعلان دعوت اگلی مجلس ہوگی ایک صحابی ہیں عفیف الکندی, عفیف الکندی وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اونٹوں کی تجارت کیا کرتا تھا اس نے احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے میں اونٹوں کی تجارت کیا کرتا تھا ایک بار منہ کے موقع پر یعنی یعنی منہ کے موقع پر یعنی حج کے موقع پر حج کے موقع پر میں مکہ مکرمہ آیا تو مجھے کچھ اونٹ خریدنے ہوئے عباس ابن عبد المختلف سے کس سے عباس اور عباس کون تھے یہ آس و کے چچا تھے کہا میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے منہ آیا اور ان سے اونٹ کے بارے میں گفتگو کرنے لگا اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ایک شخص اپنے خیمے سے باہر آتا ہے اور سورج کی طرف نظر اٹھاتا ہے اور پھر اس کے بعد کھانے کعبہ کی طرف روک کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا اتنے میں ایک عورت نکلتی ہے اسی خیمے سے وہ ان کے پیچھے کھلے ہو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیتی پھر تھوڑی دیر میں دیکھتا ہوں کہ ایک بچہ نکلتا ہے نوجوان قسم مکہ اور وہ اس کے بغل میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے لگا تو ہم نے کہا کہ عباس اب ابول پول یہ میں مکہ پہلی بار دیکھ رہا ہوں اور یہ سمجھیے کہ آپ سب اسلم کو نبوت کس مہینے میں ملی تھی رمضان و مبارک میں تو یہ دو تین مہینہ بعد کی بات ہو یا اس کے ایک سال دو تین مہینہ بعد کی بات ہو اس لیے کہ یہ مینا کے جو دن تھے اس, اس کا واقعہ ہے تو کہا کہ ابول فل یہ تو عجیب مسئلہ میں دیکھ رہا ہوں آج تک تو ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا تو کہا تھا جانتے نہیں وہ میرا بھتیجا ہے جو سب سے آگے کھڑا ہے وہ میرا بھتیجا ہے اور یہ اس کی بیوی ہے جو پیچھے کھڑی ہے یہ اس کی بیوی ہے اور وہ دوسرا بھی کیا ہے وہ بھی میرا چھوٹا بھتیجا ہے اس دین کے اوپر جو دین لے کر کے آیا ہے میرا بھتیجا اور کہہ رہا ہے کہ میں کیسرو کے سرا کے خزانے کو بھی فتح کروں گا میں کیسرو کے سرا کے خزانے کو بھی پتا کروں گا لیکن ابھی اس کے اوپر یہی وہ اس کے ساتھ یہی تین آدمی ہیں بس یعنی گویا عباس کو ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں تھا کتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں حالانکہ ظاہر بہاد صدیق اور یہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے وہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے تو آپ صلی السلام اپنی دعوت کو تو پوشیدہ رکھتے تھے لیکن اپنے عمل کو آپ نے پوشیدہ نہیں رکھا ہے تو عفیف الکندی بعد مسلمان ہوئے ہیں وہ ہمیشہ ان کو یہ افسوس رہا کرتا افسوس کہا کیا کرتے تھے کاش کے اگر میں اس دن مسلمان ہو گیا ہوتا تو میں مسلمان چوتھا آدمی رہتا اگر میں اس دن مسلمان ہو گیا ہوتا تو میرا نمبر کیا رہتا چوتھا رہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مدت قدری اسی مدت کا ایک عجیب واقعہ اور بھی ہے جو سیرت سے تعلق رکھتا ہے کہ ہم نے بتایا تھا کہ آپ جب نبوت ملی تو آسمان اور زمین دونوں میں ہلچل مچ گئی تھی دونوں میں آسمان سے مراد یعنی فرشتوں میں نہیں بلکہ جو جنات آسمان تک جایا کرتے تھے دونوں میں ہلچل مچ گئی تھی یہاں تک کہ اب آپ مانیں گے صحیح حدیث کے اندر ہے کہ طائف کے لوگ اس قدر پریشان ہوئے تھے اس قدر پریشان ہوئے تھے کہ جو بکری والا تھا اپنے بتوں کے نام پر روزانہ ایک بکری دباہ کرنا شروع کر دیا تھا کہ یہ کوئی مصیبت آ رہی ہمارے اوپر اس لیے کہ تارے کسرت سے ٹوٹنے لگے کہ جب جن اوپر جایا کرتے تھے باتیں لینے کے لیے تو ہوتا کیا تھا فرشتے تارے توڑ کر کے جیسا کہ رجوم الی شیاتی قرآن میں آیا ہوا ہے تو جب کثرت سے تاروں کا ٹوٹنا طائف کے لوگوں نے دیکھا تو سمجھے تھے کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہے لہذا جو بکری والا تھا اپنی روزانہ ایک بکریا دوا کرنا شروع کیا مصیبت ٹالنے کے لیے جیسے ہمارے یہاں ایک نہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو بکری لے جا کر کسی ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے یہ وہی فکرہ تھا یہی فکرہ تھا تو جس کا اوڑ تھا وہ روزنا اوڑ دبا کرنا شروع کر دیا لیکن ان میں ایک عقل مند اور سمجھدار آدمی بھی تھا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو اس طریقے سے تم لوگوں کے سارے اوڑھ ساری بکریاں ختم ہو جائیں لیکن جو تم تاروں کا ٹوٹنا دیکھ رہے ہو ذرا یہ بتاؤ وہ تارے جو سابت ہیں جن سے تم لوگ اپنا وقت اور اپنی سمت معلوم کرتے ہو اس لیے کہ رات سے تاروں سے وقت معلوم کرتے ہی نہیں کرتے ہیں لوگ اور چلنے کے لیے سمت معلوم کرتے ہیں یہ جو تارے ہیں وہ تو صحیح سلامت ہے کہ وہ ابھی ٹوٹ رہے ہیں یہ صحیح سلامت ہے کہ وہ ابھی ٹوٹ رہے ہیں کہا نہیں وہ تو نہیں ٹوٹ رہے ہیں لوگوں نے غور کیا دوسرے دن رات کو غور کیا تو دیکھ وہ تو ٹوٹ نہیں رہے ہیں کہا تب تو خیر ہے پھر پھر پریشان نہ ہو خیر ہے لیکن یہ بات یقین ہے کہ جنوں میں ہلچل مچ چکی تھی خاص طور پر وہ جن جو کاہنوں کے اور نجومیوں کے ساتھی تھے سے ہمارے یہاں کے انہوں نے جن کو قبضہ کیا ہوا ہے انہوں نے جن کو قبضے میں رکھا ایسے جو جن نے تھے ان کے اندر بڑی خلبلی بچی ہوئی تھی اور شیطان جو تھے وہ بھی بڑی پریشانی کے شکار تھے یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے علامہ الباری رحم اللہ صحیح اسیرا اس میں نکل کرتے ہیں کہ شیطان کے پاس لوگ گئے کہ کچھ عجیب سا معاملہ پیش آیا ہے یہ اس بات نہیں آ رہی ہے کہا ایسا کرو کہ ہر علاقے کی زمین ڈھونڈ کر کے لے آؤ ہر علاقے کی زمین ہر علاقے کی زمین کی مٹی تھوڑی تھوڑی جب لائی گئی تو جب تہامہ کی مٹی یہ مکہ اور اس کے جنوب کا جو علاقہ ہے کیا تہامہ شرک جنوب کا تو تہامہ کی مٹی اس, اس نے جب سونگا تو کہا ہاں اس علاقے میں کوئی چیز نئی چیز پیدا ہوئی ہے اس علاقے میں کوئی نئی چیز پیدا ہوئی ہے تو صحیح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد ساتھیوں کے ساتھ آپ اپنے بعد ساتھیوں کے ساتھ سوق اوقات کی طرف جا رہے تھے سوق اوقات کہاں پر ہے ساتھیوں آج کل آپ عمرہ کرنے جائیں آج کل آپ لوگ تو طائف سے پہلے آپ کو بورڈ ملے گا سوق اوقات کا سوق اوقات کا بورڈ آپ کو ملے گا اور شاید حویہ نام کا کوئی علاقہ ہے وہی بے نہیں سوکھ اوقات کی جگہ ہے آپ ادھر جا رہے تھے تو طائف اور مکہ کے درمیان میں طائف اور مکہ کے درمیان میں ایک وادی تھی اسے وادی نخلا کہا کرتے تھے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی فجر کی نماز پڑھنے لگے اس لیے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میراج سے پہلے دو وقت کی نماز پڑھ تھی معاج سے پہلے دو وقت کی نماز پڑھ تھی اور یہ شروع یہ چیز شروع اس نبوت ہی سے شروع ہو گئی دو وقت کی نماز صبح کی اور شام کی تو چونکہ جنوں کے اندر حرکت مچی پھیلی ہوئی تھی جن حرکت میں تھے سب ڈھونڈ رہے تھے پتا لگائیں کیا ہے تو کچھ جن جب تلاش کرتے کرتے اس علاقے میں پہنچے اور دیکھا کہ ایک شخص ہے اس کے دو چار چھ ساتھی ہیں اور یہ کوئی عجیب چیز پر جن اور قریب گئے آپ کے آپ اور قریب گئے جب قریب گئے تو آپ کا قرآن پڑھنا سنا تو کہا کہ ہاں یہ وہ چیز ہے جو دنیا میں نئی ظاہر ہوئی ہے اور آپس میں کہا انا سمے انا قرآن ہم نے عجیب قرآن سنا ہے تو ان دنوں ہی انہی دنوں کا یہ واقعہ ہے جیسا کہ حضر رحمہ اللہ نے فتح الباری وغیرہ میں لکھا ہے کہ یہ بے سک کے ابتدائی دور کا واقعہ ہے اور اس واقعے سے اندازہ یہ لگتا ہے کہ یہ واقعہ ان دنوں کا ہے جبکہ ابھی سری طور پر دعوت کا مرحلہ چل رہا تھا اب اگلی مجلس آپ کے سامنے ہم ہملان دعوت کے بارے میں رکھیں گے اس سے پہلے آج کے درس سے متعلق چند فوائد آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں ساتھیوں دیکھیے پہلا فائدہ جو مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت یا حضرت جبر علیہ السلاۃ وسلام کی آمد کے بعد آپ پریشان ہو گئے تھے اس کی وجہ کیا تھی پریشان ہونے کی اس پریشان ہونے کی وجہ کیا تھی اس کے لیے کئی چیزیں ہیں پریشان ہونے کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر تھے ایک انسان تھے ساتھیوں ہو سکتا ہے ہمارے بعد بھائیوں کو تعجب ہو کہ میں تقریبا ہر درس کے بعد اس موضوع کو رکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاشا للہ اللہ شاہد ہے کسی پر اعتراض یا کسی کا دل دکھانا مقصد نہیں ہے صرف بتانا یہ ہے کہ اس سلسلے میں ہمارے یہاں لوگوں کی بڑی بھول ہے اور یہ ایسا مسئلہ ہے یہ ایسا مسئلہ ہے کہ صحابہ اکرام علماء اماموں میں سے کوئی اس کا قائل نہیں رہا اگر زیادتی نہ ہو تو میں یہ کہوں گا کہ یہ مسئلہ خاص ہمارے ہندوستان کی پیداوار ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے خاص ہمارے ہندوستان کی پیداوار ہے آج سے دو سو سال پہلے جو کتابیں لکھی گئی ہیں علماء نے جو لکھا ہے جن کے کتابیں بطور مراجے کے اعتماد کے پڑھی جاتی ہیں کوئی شخص ایک مثال بھی نہیں لے آ سکتا کہ کسی عالم نے یہ کہا ہو کہ اللہ کا اس بشر نہیں تھی کسی نے نہیں کہا ہی. اور سارے پورا قرآن آپ کی ساری زندگی اس بات کی شاہد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے بشر تھے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کسی بھی انسان کو ایک عجیب چیز جب اس کے سامنے آئے تو گھبراہٹ اور پریشانی لاحق ہوتی ہے وہ گھبرا جاتا ہے ساتھیوں میں اپنے ایک ساتھی کو جانتا ہوں اور اچھی دوستی ہے پچھلے درس میں جب میں یہاں بیٹھا تھا تو ان کا ٹیلیفون آیا تھا اور آج بھی انہوں نے مجھ سے بات کی ہے کی وہ اچھے اچھے بڑے بڑے آفیس میں جا کر کے چیلنج کر دیتا ہے اور لڑکڑا ہوتا ہے لیکن ایک وقت ایسا آیا ہے کہ وہ دلی سے علی گڑھ گئے علی گڑھ جس رکشے پر بیٹھے وہ رکشا والا انہیں صحیح راستے پہ لے جانے کے بجائے کہاں لے چلا گیا اس راستے پر جہاں مار کر کے لوگوں کو پھینک دیا کرتے رات کا وقت ہے اکیلے ہیں کوئی ساتھی نہیں ہے ادھیری رات ہے تھوڑی دور آگے بڑھتے ہیں ادھیرے میں کہ راستے کے نیچے سے آواز آتی ہے رکشے والے لوگوں اور ایک یا دو پولیس والے اوپر آتے ہیں آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں پولیس کو دیکھ کر کے لوگ ہے کہ نہیں ہے یہاں تو پولیس کو دیکھ کر کے ہم خوش ہوتے ہیں راستے میں جا رہے ہیں تو ہے کہ نہیں ہے کی ہماری مدد کرے گا لیکن ہمارے یہاں پولیس کو دیکھ کر کے لوگ ہبڑا جاتے ہیں اب انجان راستہ کوئی ساتھی نہیں ہے ان کی پریشانی کہ یہ عالم تھا وہ خود بیان کرتے ہیں کہ پولیس والا ان سے انگلش میں پوچھ آ رہا ہے کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں تھی یہ ہوش نہیں کیا جواب دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں میں علی گڑھ سے آ رہا ہوں لاکھ بندے تو علی گڑھ میں موجود ہے ابھی یہ یہاں کہاں سے آ رہے ہو تم پھر پولیس والوں نے تھوڑی تسلی دیا کہ دیکھو یہ تمہارے ساتھ دھوکہ کرنا چاہتا تھا یہ رکشے والا اسے ہم نے روکا صحیح بتاؤ تب تھوڑا ہوش میں آتے تھے کہتے ہیں کہ ہاں ہم دلی سے آ رہے ہیں علی گڑھ سے نہیں آ رہے ہیں. تو انسان جب اس قسم کی کوئی عجیب سی باتیں سنتا ہے دیکھتا ہے جس کا وہ عادی نہیں ہے تو وہ کیا ہوتا ہے پریشان اور گھبڑا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھبراہٹ کے عالم تھے اس ویسے سے طریقے سے عام انسان ایک دوسری چیز جو کوئی مشکل بوجھ رہا کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارات پہلے سے ہو رہے تھے کہ آپ کیا ہے نبی اشارات ہو رہے تھے لیکن جب یہ دیکھا کہ یہ مشکل اتنا کام ہے ساری دنیا سے اختلاف اور نزول اس کا اتنا مشکل ہے تو آپ سروس اس کے لیے کیا ہے کہ کی نہیں مثال کے طور پر آپ سے کہا جائے کہ دیکھو فلاں آدمی آ رہا ہے جس کے یہاں تم کام کر رہے ہو وہ بڑا ہی غصے والا ہے بڑا ہی سخت ہے اس کے سامنے تم سبر سے اور اس سے کام لینا لیکن بسا اوقات کوئی ایسی باتیں کہتا ہے تو آپ کو وعدہ وعدہ کیا بھی رہتا ہے کہ ہاں میں غصہ بھی جاؤں گا سب کچھ کر لوں گا لیکن سارا کچھ بھول جاتے ہیں کہ نہیں ہے تو یہی صورتحال نبی کریم پیش آئی کہ اس موقع کی سختی کو دیکھ کر کے ایک عجیب انسان ہے عجیب صورت ہے اور عجیب چیز میرے سامنے پیش کر رہا ہے اور کہا خرا اور جب میں پڑھ نہیں رہا ہوں تو مجھے اتنے زور سے دبا رہا ہے کہ میری ساری قوت کو نچوڑ لے رہا ایسے وقت میں آخر کون نہیں گھبرا جائے گا ہے کہ نہیں ہے ایک چیز دوسری چیز دعوت کا کام انسان کو ساتھیوں اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر اور اپنے دوستوں پر توجہ دی تھی اور کھلم کھلا دعوت کا جہاں بات آئے گی وہاں آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ ہاں یہ چیز کیا ہے کس طریقے سے اپنے گھر سے شروع ہونی چاہیے اسی طریقے سے ساتھیوں ایک فائدہ ہمیں یہ ملا کہ وہ چیز جس کے لوگ عادی ہو جاتے ہیں جس کے عادی اور باپ دادا سے اس کے اوپر عمل ہوتا دیکھتے چلے آتے ہیں اس کا چھوڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے اس کا چھوڑنا بڑا مشکل کام دور نہ جائیے ایک شخص سگریٹ پیتا ہے بات باقی دوسری چیز چھوڑ دیجیے آپ شک سگریٹ پیتا ہے آپ اس کو سمجھائیے اس کے سمجھ بات آ بھی جاتی ہے کہ سگریٹ پینا نقصان دہ ہے تیری صحت کے لیے سب کچھ ہے لیکن پھر بھی کیا چھوڑتی ہے کیا کہتا ہے کہ ہم تو اس کی آدی ہو چکے ہیں تو یہی چیز جب سرک اور بدات کے لوگ عادی ہو جاتے ہیں باپ دادا سے اور سنتے چلے کسی پر چلے ہیں تو ایک بار اس کا چھوڑنا کیا ہے ذہن کے اوپر بڑا بھاری پڑتا ہے اور یہی چیز تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پس پردہ تین سال دعوت اگر مان لیا جائے چار سال دعوت مان لیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کے لیے بھی آپ نے آرام نہیں کیا ہے رات بھی آپ کی دعوت میں گزرتی تھی دن بھی آپ کا دعوت میں گزرتا تھا ساتھیوں کے ساتھ ہے پھر بھی دعوت ہے اکیلے ہیں پھر بھی دعوت ہے لیکن اس کے باوجود لوگ کتنے ساٹھ اور آگے بڑھ جائیے آپ تیرہ سال تک آپ, آپ مکہ مکرمہ میں رہے ہیں کہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی کوئی جگہ نہیں چھوڑی خواہ مکہ کے اندر ہو حتّہ کی مکہ سے باہر نکل تک کر کے حتہ کی جو لوگ حد کرنے آیا کرتے تھے آپ سر وسلم ان کے سامنے بھی حق نہیں ہے کہ آپ نے کبھی کسی قسم کس کی کوتا ہی سے کام نہیں لیا کھڑے ہو گئے آپ تو کھڑے ہو گئے دعوت کے کام کے لیے رکاوٹوں کے سیلاب آئے ہیں مصیبتوں کے طوفان آئے ہیں لیکن یہ مرد مجاہد اپنی جگہ کھڑے رہا ہے کسی نے آپ آج... کے عزم کو روکا نہیں ہے لیکن یہ تیرہ سالہ زندگی میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے گئے ذرا سوچیں آپ مشکل سے تین سو چار سو آپ دیکھ لیں شمار کر لیں کتابوں میں تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میں اس پر اسے توجہ دلا رہا ہوں کہ جو لوگ اس قسم کی بات عادتوں کو اپنے ذہن میں آئے ہوئے ہیں یہ سمجھیں کہ یہ چیز کبھی بھی دلیل نہیں ہے کہ ہاں ہمارے باپ دادا اور پلا فلا یہ کام کرتے آئے ہوئے نہیں حق آ جانے کے بعد انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ سمجھے اس میں قبل قبول کر لینا چاہیے اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے صبح نقل ممدی کا اشد اللہ الہ اللہ اسد وفر کا آتوب البتہ ساتھیوں سے یہ گزارش ہے کہ درس کے دوران اگر کوئی ایسی چیز ہے جو سیرت سے متعلق ہے اور رہ جاتی ہے تو اس سے کے متعلق سوال کر لیا کرے اور پوچھ لیا کریں جی اگر اس ہفتے نہیں تو اگلے ہفتے ہے کہ نہیں ہے اس کو جی ہاں کرتا ہے کوئی سوال مجھے جی کس کا کن جی کا ہاں جی ہاں کسی کو ہے نام وہ کون کون سے تین نبی ہیں <laughs> جی حضرت موس علیہ السلام جی جی جی نہیں بھائی اٹکل پچھو نہ ہاں کیے معلوم ہے تو بتائیے ورنہ ہر بات آپ کی غلط ہوتی ہے لوگ بھی ہنسیں ہیں آپ کے اوپر جی بولے بھائی ہاں دو ہو گئے آپ صلی وسلم ہو گئے دو تیسرا کون ہے نہیں بھائی اللہ کے بہت آدم علیہ السلۃ والسلام بہت ہے کہ نہیں ہے صاحب نے گفتگو کی نہیں گی سامنے بلکہ حدیث میں بھی آیا آپ سے کسی صحابی نے سوال کیا آپ وسلم سے کیا آدم نبی تھے آپ نے فرمایا نام نبی مکلم آپ نے کیا بیان فرمایا نبی مکلم ایسے نبی تھے جن سے اللہ تعالیٰ دو بدو گفتگو کی ہے تو ان کے علاوہ بھی چوتھے نبی اللہ نے بات گفتگو کی ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے لیکن حدیث اور قرآن سے جن پر دلیل موجود ہے کہ اللہ نے ان سے گفتگو کی ہے وہ یہی تین نبی کا نام ملتا ہے حضرت آدم حضرت موسال السلام ان کا نام کلیم اللہ تو ہے ہی اللہ کے رسول ہم جب میراج پر تشریف لے گئے تو اللہ تبار تعالی ظاہر بات پردے کے آڑ میں تھا شجاب تھا آپ کے درمیان اور اللہ کے درمیان حائل اور وہاں اللہ تعالیٰ آپ پر پانچ وقت کی نمازیں ہے نا بغیر فرشتے کے واسطے کے آپ پر فرد کی اللہ نے آپ سے گفتگو کی ہے نا اور تیسرے حضرت آدم علیہ السلام ہے جی دہیا قلبی اب اللہ بہتر جانتا ہے اسی کوئی وجہ نہیں کہی جا بتائی جا سکتی جی جی ہاں عام طور پر ایسے ہی ہوتا تھا دہیا کلبھی رویہ کی شکل میں آیا کرتے تھے چلے سبحان اک اللہ محب اشد اللہ اللہ اللہ انت استر کتوب